رحمۃ اللہ معذرم ناظرین ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ الحمد جو دورہ ہم لوگوں نے شروع کیا تھا بدستور جاری ہے اور الحمدللہ ہمارے متعین اور عام لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں عورتوں کی بھی اچھی خاصی تعداد رہتی ہے الحمدللہ اس پر ہم اللہ تعالی کا شکر ادا کرتے ہیں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں ساتھ ہی ساتھ ہمارے شیخ محترم فضرۃ الشیخ ابو زیل ضمیر اللہ کا جو ہمیں اپنا قیمتی وقت دیتے ہیں اور حدیث کی شرح ہمارے سامنے فرماتے ہیں اور چونکہ شیخ محترم تشریف لا چکے ہیں اور وقت بہت ہی کم رہتا ہے اس لیے میں کچھ اور نہ کہتے ہوئے میں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ شیخ محترم کو دعوت دیتا ہوں کہ شیخ محترم اپنی گرتگو کا آغاز فرمائیں اور ہمیں اپنے علم سے مستفید فرمائے اللہ تعالیٰ سے کفات فرمائے اور جو کچھ ہم سنیں اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے اور جو برے اخلاق جن کا تذکرہ ہو رہا ہے اس کتاب کے ذریعے ان تمام برے اخلاق سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے امیر اور جزاکم اللہ خیر السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه احمد وَنَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللّٰهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ قابل احترام فویلۃ شیخ مختار احمد مدنی اللہ دیگر اہل علم میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام بہنوں حافظ ابن حجر رحم اللہ کی کتاب بلوغ المرام سے آخری حصہ کتاب میں سے ایک باب باب الاخلاق برے اخلاق سے تمبی ڈراوا اس کی وعید سے متعلق حدیثیں ہم پچھلے کچھ دروس سے دیکھ رہے ہیں آج اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے انشاءاللہ ہم حدیث نمبر بارہ سے اپنی گفتگو کی شروعات کریں گے حدیث کے الفاظ ہیں وہ ان رجن قال یا رسول اللہ فقال اللہ تخبب اخرجہ بخاری حج رحم اللہ فرماتے ہیں وہ ابو اب ردی اللہ ہے۔ اس لیے کہ پچھلی حدیث بھی انہیں سے مروی تھی تو انہی سے روایت ہے یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے روایت ہے۔ ان ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول اوصنی مجھے کچھ وصیت کیجئے۔ فقال لا تغضب آپ نے فرمایا غصہ نہ کرو۔ فردد مرارا وہ شخص نے بار بار یہ سوال دہرایا کہ مجھے کچھ وصیت کیجئے۔ تو آپ نے فرمایا لا تغضب غصہ نہ کرو اخرجہ الباری اس حدیث کو امام البخاری نے روایت کیا ہے اس حدیث میں ایک بہت اہم بات معلوم ہوتی ہے اور اس سے پچھلے دروس میں بھی ہم خاص طور سے اربئین وغیرہ میں بھی اس بات کو ہم دیکھ چکے ہیں کہ یہ حدیث ہمارے سامنے آ چکی ہے جس میں آپ نے کئی مرتبہ سوال پوچھنے کے باوجود جواب میں یہی کہا وصیت کے طور پر کہ غصہ نہ کرو اسے بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کے لیے اخلاقی اصلاح کے لیے اپنی آخرت کی حفاظت کے لیے اور اسی طرح سے اپنے دنیاوی مسائل کے بگڑنے سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے جذبات کو قابو میں رکھے وہ اپنے غصے کو قابو میں رکھنے والا ہو اس لیے کہ غصہ انسان کی عقل پر پردہ ڈال دیتا ہے اور انسان کے قول و عمل میں وہ چیز آتی ہے جو اسی کے لیے مضر ہوتی ہے اور بعض اوقات دوسروں کے لیے بھی نقصان دینے والی ہوتی ہے کبھی اس غصے کے نتیجے میں تعلقات خراب ہوتے ہیں عام طور سے کبھی چیزوں کا نقصان ہوتا ہے کبھی جان ومال کا بھی نقصان ہوتا ہے قتل بھی بہت سارے غصے میں آ کے انسان کر لیتا ہے بعد میں پچھتا ہے اتنا غصہ آ گیا تھا کہ میں نے کیا کر دیا مجھے خوش نہیں رہا تو کبھی چیزوں کا کبھی جان کا کبھی رشتوں کا تعلقات کا انسان کا نقصان ہو جاتا ہے بلکہ بعض اوقات دین کا بھی نقصان ہوتا ہے یعنی انسان غصے میں آکے کے ایسی بات بول دیتا ہے جو اسے اسلام سے ہی خارج کر دیتی ہے مثال کے طور پر کوئی ایسا انسان جو پسند نہیں ہے اب وہ حق بات بول رہا ہے اور ایسے انداز میں بول رہا ہے جو کڑوا ہے حق بات تو ہے آیت بھی پیش کی حدیث بھی پیش کی اور وہ آپ کے خلاف گئی آدمی غصے میں اتنا زیادہ جذباتی ہو جاتا ہے کہ بعض اوقات اس انسان کی دشمنی اور اس انسان کی نفرت میں اس آیت کا یا اس حدیث کا بھی انکار کر دیتا ہے صرف ضد کی وجہ سے انا کی وجہ سے لہذا غصہ انسان کے نہ صرف یعنی دنیاوی مسائل کے لیے ایک مصیبت ہے بلکہ وہ آخرت کے معاملے میں بھی انسان کو ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے اسی لیے انسان کو چاہیے کہ وہ غصے کو قابو میں رکھے دیکھیے فی نفس یہ غصہ برا نہیں ہے اگر غصہ برا ہوتا تو اللہ کی صفات میں سے نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ بھی غصہ ہوتا ہے لیکن اللہ کا غصہ بندوں کی طرح نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق ہے اللہ تعالیٰ غصے میں بھی ظلم نہیں کرتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ غصے میں انہیں لوگوں کو سزا دیتا ہے غصہ ہو کر جو واقعی سزا کے مستحق ہوں تو اللہ نے جیسے قرآن فرمایا غیر المخوب علیہ ولین اللہ ان کا راستہ ہم کو نہ دکھا جن پر تیرا غزب ہوا جن پر تو غصہ ہوا اور ان کا بھی راستہ نہیں جو راستے ہی سے بھٹک گئے لا کی وجہ سے تو یہاں الفاتحہ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالی بھی بعض بندوں پر غصہ ہوتا ہے اور ماضی میں بھی ہوا لہذا اللہ نے ان کو سزا دی تو غصہ نفس ہی برا نہیں ہے اگر اس کی اپنی جگہ پر ہو اور اس سلیقے سے اس کا اظہار ہو یعنی غصہ صحیح بات پر ہونا چاہیے اور غصہ آنے کے بعد انسان عدل اور انصاف کے راستے سے ہٹے نہیں اور غصے کا اظہار آدمی کرے تو صحیح طریقے سے کرے اگر اس چیز کا اہتمام انسان کرتا ہے تو ایسا انسان غصے کے باوجود گناہگار نہیں ہوگا اس حدیث کے تعلق سے جو ہم نے ابھی دیکھی جس کو امام البخاری نے روایت کیا ہے اس کے ایک طریق میں جو امام احمد کا طریق ہے مسند احمد میں روایت مزید تفصیل کے ساتھ موجود ہے اس میں ایک زیادتی ہے کہ جس شخص نے پوچھا تو اس نے کیا کہا وہ صحابی تھے کہتے ہیں کہ میں نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار میرے سوال کا یہی جواب دیا غصہ نہ کر غصہ نہ کر غصہ نہ کر اور میں وصیت کا مطالبہ کرتا رہا آپ یہی کہتے رہے کہ غصہ مت کر تو میں نے اس بات پر غور کیا کہ کیوں ایسا تو میرے اوپر یہ بات آیا ہوئی میرے اوپر یہ بات ظاہر ہوئی کہ, کہ غصہ ایک ایسی چیز ہے ایک ایسی برائی ہے جو سارے شر کو جمع کر لیتی ہے یعنی غصہ ایسا ہے جو سارے شر کو جمع کر لیتا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ غصے کے نتیجے میں ہی دنیا میں بہت سارے نقصانات جنم لیتے ہیں بہت ساری برائیاں جنم لیتی ہیں خاص طور سے ظلم غصے کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے اور ظلم ساری برائیوں کی جڑ ہے ساری مصیبتوں کی جڑ ہے لہذا یہ مسند احمد کی روایت ہے اور صحیح ترغیب میں حدیث نمبر دو ہزار سات سو پر شیخ الابانی نے اس کو صحیح کہا ہے ہاں غصہ ان لوگوں کے لیے برا نہیں ہے جو غصے کو پی جائیں اس لیے کہ اصل مقصود غصے کے بعد غصے میں مغلوب ہو کر حدیں پار کر جانا ہے اصل نقصان یہ ہے جیسے ہم کسی سے کہیں کہ ایسی گاڑی میں مت بیٹھ جس کو بریک نہیں لگتا ہے ظاہر بات ہے گاڑی بری نہیں پھی نفسی لیکن بریک نہ لگنا ایک بہت بڑی مصیبت ہے اگر وہ بیٹھ گیا اس میں اور بریک نہیں لگا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا اسی طرح سے غصے سے منع اس لیے کیا گیا کہ غصے میں آ کے اکثر انسان کے جذبات کا بریک فیل ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ کیا کرے گا اس کو ہوش نہیں رہتا ہے لہٰذا آپ نے فرمایا غصہ نہ کر یعنی غصے کے تقاضوں پر عمل مت کر غصے سے مغلوب ہو کر غلط کام مت کر کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کیا فرماتا ہے اللہ نے مران آیت عمران ایک سو چونتیس فرمایا ولقا نلغیب غصہ پی جانے والے والعافین عن اور لوگوں کے ساتھ معافی کا معاملہ کرنے والے والله لا واللہ یحب المحسنین اور اللہ تعالی بھلائی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے ان سے محبت کرتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالی نے اپنے نیک بندوں کی صفات میں سے ایک صفت یہ بیان کی کہ انہیں غصہ آتا ہے یعنی کہ غصہ ہی نہیں آتا غصہ آتا ہے لیکن وہ غصے کو پی جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے کسی پر غصہ آیا تھا اس کو معاف کر دیتے ہیں تو ایک تو ایک ہے اپنی ذات کی حد تک غصہ پی جاتے ہیں اس جذبے کو غصے کے قابو میں کر لیتے ہیں ایک نمبر دو اس غصے کے تقاضے پر عمل نہیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے غصہ آیا تھا اس پر ظلم نہیں کرتے ہیں بلکہ معاف کر دیتے ہیں تو اللہ تعالی نے اس خیر پر ان کے بارے میں کہا اللہ محسنین اللہ تعالی بھلائی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے معلوم ہوا کہ انسان کا غصہ آنے کے باوجود لوگوں کو معاف کر دینا یہ احسان ہے یہ خیر ہے یہ خوبی ہے یہ بھلائی ہے اور ایسی بھلائی ہے کہ جس پر ایک انسان جس کے نتیجے میں اللہ کی محبت کا مستحق بن جاتا ہے تو یہاں پر یہ غصہ آیا اس کو لیکن غصہ پینے کے بعد میں وہ اللہ تعالی کا محبوب بن گیا تو یہاں یہ نہیں کہا کہ انہیں غصہ ہی نہیں آتا ہے بلکہ غصہ آتا ہے لیکن پی جاتے ہیں تو یہاں یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ اصل چیز یہ ہے کہ غصہ آدمی قابو میں کرے غصے کے تقاضوں پر عمل نہ کرے اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ ادا ما غبیب ہو فرون اللہ کے نیک بندے وہ ہیں کہ جب انہیں غصہ آتا ہے تو وہ مغفرت کر دیتے ہیں یعنی ستر کر دیتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں سورہ شور آیت نمبر سینتیس اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ انہیں غصہ آتا ہے لیکن غصہ آنے کے باوجود کرتے ہیں لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں ظاہر بات ہے کہ اگر غصہ ہی نہیں آئے گا تو معاف کیسے کرے گا غصہ ہی نہیں آئے گا تو قابو کیسے کرے گا ایک انسان کا کمال اس سے نہیں کہ اسے غصہ ہی نہیں آتا ہے ایک انسان کا کمال یہ ہے کہ اسے غصہ آتا ہے لیکن وہ اپنے غصے پر قابو پاتا ہے اس کو یاد رکھنا چاہیے کے باوجود یعنی قدرت کے باوجود غصے کے نفاذ سے پرہیز کرنا یعنی آدمی کو غصہ ہے لیکن اس کو نافذ نہ کرے اس کی کیا فضیلت ہے اس پر کیا انعام ہے اللہ کی طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں منقف غبا ہو ستر اللہ عورت ہو جو آدمی اپنے غصے کو قابو میں رکھتا ہے جو اپنا غصہ پی جاتا ہے یا غصے میں اپنے آپ کو روک لیتا ہے ستر اللہ عورت ہو اللہ تعالی اس کے ایب کی پردہ پوشی کرتا ہے انسان ہر انسان کے اندر بہت سارے جذبات ہوتے ہیں اس کو بہت سارے باتیں وہ بول سکتا ہے بہت سارے خیالات اس کے ذہن میں ہوتے ہیں لیکن جب غصہ آتا ہے تو وہ سارے جو شر کے خیالات تھے جن کو اس نے وسوسوں کی صورت میں آنے کے باوجود دبا کے رکھا تھا وہ سارے خیالات جو ہیں الفاظ میں باہر نکل آتے ہیں تم سے برا کوئی انسان نہیں ہے تم بتائی انسان ہو آدمی غصے میں آ کے جو چاہے بول دیتا ہے تو جو وسوسے اس کے ذہن میں کبھی آئے تھے کسی کی غلطی پر وہ سارے وسوسے زبان سے اگل دیتا ہے تو اب جو اس کا عیب تھا کہ اچھا تم میرے بارے میں یہ سوچتے ہو آدمی کو معلوم پڑ جاتا ہے یا کبھی گالی بھی دے دیتا ہے تو ظاہر باتیں گالیاں ذہن میں تھیں آئیں لیکن اس نے قابو کیا نہیں گالی دی جو بھی بری باتیں تھیں زبان پر نہیں لائی اس نے لیکن جب غصے میں آ جاتا ہے آدمی تو عام حالات سے ہٹ کے اب وہ کیا ہو جاتا ہے اس کا بریک کمزور ہو جاتا ہے اب وہ بہت ساری باتیں روک نہیں پاتا جو عام حالات میں روک سکتا تھا تو غصے میں کیا ہوتا ہے جو ایب اس کا ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے بلکہ بعض اوقات اچھا انسان بھی ہوتا ہے اور ایسی غلطی کر جاتا ہے کہ لوگ اس کو معاف نہیں کرتے ہیں لہذا غصے میں یعنی اپنے آپ کو قابو میں رکھنا یہ اپنی عزت کو بچانا ہے اور یہ اللہ کی طرف سے اس کے لیے انعام ہوتا ہے کہ دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کے ایوب پر پردہ ڈالتا ہے کیونکہ غصے میں اکثر آدمی کیا کرتا ہے سامنے والے کے بیان کرتا ہے تم ایسے ہو تم ایسے ہو تو جو دوسروں کو غصے میں آ کے اس طرح سے نہیں کرے گا ظاہر بات ہے اللہ کے نام اللہ کا بھی نام اس پر ہوگا کہ اللہ اس کے عیوب پر پردہ ڈال دیتا ہے ومن کا وغ اور جو انسان غصہ پی جائے غصہ آنے کے باوجود غصہ پی جائے حالانکہ اس کا حال یہ تھا کہ اگر چاہتا تو غصے کو نافذ کر دیتا غصے میں آکے کے جو کرنا ہے کر گزرتا کوئی روکنے والا نہیں تھا تو اگر کوئی ایسا پی جاتا ہے ایسے وقت میں بھی قدرت کے باوجود غصہ پی جاتا ہے تو کیا ہے مل اللہ قلبہ یوم قیام قیامت کے دن اللہ تعالی اس کے دل کو رضا سے بھر دے گا انسان کا نعمتیں پانا اتنی بڑی چیز نہیں ہے جتنا ان نعمتوں پر راضی ہونا انسان کے دکھ کی کہانی اصل میں دنیا انسان کو ملتا بہت کچھ ہے راضی نہیں ہوتا رضا نہ ہونا انسان کے لیے کی سکون کی دشمن ہے پانا یا نہیں پانا نہیں ہے آپ دیکھیں مزدور تھوڑا سا پا لیا خوش ہو جاتا بچے بھی خوش ہو جاتے ہیں لیکن انسان بعض وقت زیادہ ملتا لیکن راضی نہیں ہوتا تو راضی نہ ہونا یہ, یہ دکھ کی چابی ہے اور راضی ہو جانا یہ سکھ کی چابی ہے اس کو یاد رکھنا چاہیے تو وہ کہا کہ مل اللہ قلبہ اللہ ایک اور اعلیٰ اس کو نعمت دے گا جنت تو ملے گی جنت کی نعمتیں ملیں گی لیکن اللہ ایک اور نعمت اس کو دے گا وہ راضی ہو جائے گا رضی اللہ عنہم و ردعن اللہ تعالیٰ اس کو راضی کر دے گا تو اتنی بڑی نعمت کا ملنا اور یہاں یہ نہیں کہا دل کے کونے میں ایک رضا تھوڑی سی مل جائے گی نہیں کیا کہا مل اللہ کلبا ہو اس کا دل اللہ تعالی لبا لب کر دے گا اس کا دل بھر جائے گا ہوتا ہے بھر دینا تو مل لبریز کر دے گا رضا سے قیامت کے دن اتنا راضی ہو جائے گا تو یہ جو نعمت ہے کس کو ملے گی جو دنیا میں صبر کرنے پر راضی ہو جائے جو دنیا میں محرومی پر راضی ہو جائے جو دنیا میں یعنی اپنے آپ کو اللہ کی شریعت کے تابع کرنے پر راضی ہو جائے حدود پھلانگنے سے رکنے پر راضی ہو جائے تو غصے میں جو انسان غصہ پی جائے اللہ کی شریعت پر راضی ہو کر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے دل کو رضا سے بھر دے گا دنیا میں ناراض تھا لیکن اپنے آپ کو قابو میں رکھا وہ اللہ راضی کر دے گا اس کو اس کو امام اتبرانی نے اور دیگر محدثین نے بھی اس کو روایت کیا ہے سہیل جامع صغیر حدیث نمبر 176 حدیث حسن ہے اسی طرح سے اصل طاقت کیا ہے اپنے آپ کو یہ ساری حدیثیں میں گزر چکی ہیں لیکن چونکہ ایک مستقل درس ہے اور یہ ایک حدیث ہے اس کے زمن میں جاننا بھی مناسب رہے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لئیس يملك نفسه و کہ پہلوان وہ نہیں ہے بہادر وہ نہیں ہے پہلوان میں ماہر یعنی کشتی میں ماہر وہ نہیں ہے جو دوسرے کو پچھاڑ دے بلکہ اصل بہادر اور اصل قوی انسان وہ ہیں جو غصے کے وقت میں اپنے آپ پر قابو رکھے امام البخاری و مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر اے اے الادب میں انہوں نے روایت کیا ہے حدیث نمبر 6114 اور صحیح مسلم میں بھی الب البر میں حدیث موجود ہے اسی طرح سے یعنی اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل طاقت اپنے کو قابو میں رکھنا ہے ساری دنیا کو نہیں باہر دوسروں کے اوپر طاقت سے لوگوں کو کنٹرول کرنا یہ زیادہ آسان ہے لیکن اپنے آپ کو کنٹرول کرنا یہ زیادہ مشکل ہے اور کون سے وقت میں غصے کے وقت میں کہ غصے کے وقت میں خود انسان اپنی نہیں مانتا دوسروں کی کیا مانے گا اپنے آپ کی نہیں مانتا عقل بور کی مت کر مت بول ایسا مت کر عقل بور جو, جو میں کر رہا ہوں وہی کروں گا انسان نہیں سنتا سمجھداری کی بات سمجھداری کا دروازہ بند کر دیتا ہے اور جذبات کا دروازہ کھول دیتا ہے تو ایسے وقت میں کیا کرنا چاہیے ایسے وقت میں چپ رہنا چاہیے پہلا کام غصے کے وقت میں کیا ہے وہ چیز جو سب سے زیادہ خطرہ پیدا کر سکتی ہے اس چیز کو روک لینا اور وہ کیا ہے زبان کیونکہ غصے کے وقت میں سب سے زیادہ فاسٹ زبان ہو جاتی ہے اور سب سے زیادہ ڈیمیج بھی زبان کرتی ہے نقصان زیادہ زبان سے ہوتا ہے تعلقات زبان سے خراب ہوتے ہیں اس لیے کہ بہت سے لوگ کمزور ہوتے ہیں وہ کچھ کر نہیں پاتے ہیں تو جو وہ ہاتھ سے نہیں کر پاتے ہیں وہ بات سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو ہاتھ سے نہیں کر پاتے ہیں وہ بات سے کرنے کی کوشش اتنا زیادہ نقصان دل میں چب ہونے والی بات کرتے ہیں تو اس سے معاملہ بگڑ جاتا ہے وقت وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے لیکن بات ختم نہیں ہوتی ہے دلوں میں باقی رہ جاتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِذَا أحدكم تم میں سے جب کسی کو غصہ آئے اسے چاہیے کہ وہ چپ ہو جائے تو معلوم ہے کہ غصے کے وقت میں سب سے پہلا ضروری اور اچھا کام یہ ہے اقل مندی کا کام یہ ہے کہ آدمی خاموش ہو جائے ٹھیک ہے جواب دوں گا غصہ ٹھنڈا ہونے کے بعد کیونکہ غصے میں جواب دوں گا تو اس میں عقلمندی کم ہوگی حکمت کم ہوگی اور اس کے اندر جذبات زیادہ لیکن غصہ ٹھنڈا ہونے کے بعد جب بات کروں گا تو عدل انصاف کی بات ہوگی سمجھداری کی بات ہوگی حل کی بات ہوگی غصے میں حل کی بات نہیں ہوتی ہے مسئلہ بگاڑنے کی بات ہوتی ہے آپ دیکھیے جو آدمی غصے میں بول رہا مسئلہ حل کرتا ہے کہ بگاڑتا ہے بگاڑتا ہے تو آپ کو حل کرنا ہے یا بگاڑنا ہے اگر آپ کو مسئلہ حل کرنا ہے تو آپ اس وقت کو جانے دیں اور پھر ٹھنڈا ذہن ہو اس کے بعد آپ سوچ سمجھ کے بات کر سکتے ہیں تو یہ, یہ, یہ نصیحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے وہ ادا غریب فلیس کچھ جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے چپ ہو جائے کب تک غصہ ٹھنڈا ہونے تک امام احمد نے اس کو روایت کیا ہے سیل جامع صحیح حدیث نمبر 693 اور حدیثہ ہی ہے غصے کا اور ایک علاج یہ ہے یعنی ایک تو ہوا کہ غصے کو پہلے کرنا کیا دوسرا ہے کہ اس کا علاج کیا ہے کئی چیزیں حدیثوں میں آئی ہیں لیکن ہم یہاں دیکھیں گے پہلی چیز اس میں یہ کہ تاؤز اللہ کی پناہ مانگنا شیطان کے مقابلے میں کیونکہ غصے میں شیطان ہم سے وہ کرواتا ہے جو عام حالات میں نہیں کروا سکتا ہے غصے میں انسان بہت ولنریبل ہوتا ہے بہت آسان ہوتا ہے اس کو کچھ بھی کروا دینا تو شیطان ایسے وقت میں اور شیطان کیا چاہیے شیتان بینا ہوں شیطان تمہیں آپس میں دراڑ پیدا کرتا ہے اور غصے کے وقت میں شیطان وہ کام کر لیتا ہے کر گزرتا ہے تو اس کو وہ موقع نہیں دینا چاہیے تو سب سے پہلے آدمی غصے میں کیا کرے اللہ کی حفاظت میں آ جائے شیتان کے مقابلے میں تاکہ اس کے تعلقات خراب نہ ہو تاکہ اس سے کسی پر ظلم نہ ہو جائے تاکہ وہ ایسا کوئی کام یا ایسا کوئی کلام نہ کرے جس سے اسلام ہی پر اس کے عزت پڑتی ہو سلیمان ابن صورت کہتے ہیں استبار صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہاں آپ کے سامنے دو لوگوں میں تو تو میں ہو گئی جھگڑا ہو گیا بات بات چیت بڑھ گئی و نحن عنده ہم بیٹھے ہوئے تھے آپ کے پاس و احدهما يسب صاحبه مغضبا قد احمر وجهه دونوں میں سے ایک دوسرے کو بہت بری بری باتیں بولا تھا یہاں تک کہ اس کا یعنی جس کا چہرہ بالکل جو ہے سرخ ہو گیا تھا سننے والے کا فقال النبي صلى الله عليه وسلم اني لاعلم كلمه لو قالها لذهب عنهما يجد آپ نے کہا میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں میں ایک ایسی بات جانتا ہوں کہ اگر یہ انسان جس کو غصہ آ رہا ہے اگر وہ دعا پڑھ لے وہ کلمہ پڑھ لے تو اس کی یہ حالت جاتی رہے اللہ شیتان الرضیم بس اگر وہ اتنا بول دے آؤد بلّہ امن شیطان میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان رجیم سے رجیم مرجوم ہے اس شیط... اللہ کے ہاں سے دھتکارا ہوا بھی ہے اور اسی طرح سے شاعطین جب اوپر جاتے ہیں تو ملائکہ ان کو شہاب ثاقب مار مار کے بھگاتے ہیں, وہاں سے بات سنے دی دیتے ہیں تو مرجوم ہے وہ رجم کیا جاتا ان کو تو رجیم ہے تو امام البخاری اور مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا الفاظ بخاری کے صحیح بخاری کتاب الدب حدیث نمبر چھ پر تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان جب غصے میں بے قابو ہونے لگتا ہے اور غصے میں بالکل یعنی سانس رہا ہے اور چہرہ سرخ ہو رہا ہے اور ایک دم ہاتھ پاؤں بالکل کچھ کرنے کے لیے اتارے ہیں تو ایسی صورت میں اگر آدمی اس حیجان کے اندر انسان اگر صرف من الشیطان الرجیم کہے تو اس کا غصہ ٹھنڈا ہو سکتا ہے کیونکہ یہ مطلوب ہے کوئی آدمی چاہے گا زندگی پر اسی طرح غصے میں رہے نہیں وہ ٹیمپرری سچویشن ہے وہ دائمی اگر ہو جائے تو انسان کی حالت خراب ہو جائے اگر ہر وقت انسان اس طرح سے رہے کیونکہ اچھا نہیں اس کے لیے نہ اس کے دین کے لیے اچھا ہے نہ اس کی صحت کے لیے اچھا ہے نہ اس کے تعلقات کے لیے اچھا ہے تو اس چیز کو ہٹانا ضروری ہے ہٹانے کے لیے راستہ کیا ہے ہٹانے کے لیے ایک راستہ یہ ہے کہ سب سے پہلے انسان اللہ کی پناہ میں آ جائے اللہ کوئی ایسا کام اس سے نہ ہو جائے شیطان کو ایسا کام اسے نہ کرا دے جس سے میری دنیا اور آخرت بگڑ جائے جو میری صحت اور میرے تعلقات کے لیے نقصان دہ ہو تو ایسے وقت میں انسان اللہ کی پناہ طلب کرے کیونکہ وہ کمزور ہے شیتان اسے کچھ بھی کروا سکتا ہے اللہ کی حفاظت میں جب انسان آ جائے تو ہر اعتبار سے حفاظت میں آ جاتا ہے تو غصے کے وقت میں انسان بس اتنا کہے ادب بلّہ میں نے شیتان کتنا لگتا ہے پانچ سیکنڈ مشکل سے لگتے ہیں لیکن بہت سے لوگ یہ نہیں کر پاتے کیوں کہ وہ چاہتے ہیں غصے میں جائیں نہیں بہت سارے لوگوں کا حال ہی ہوتا ہے کہ اس گاڑی میں بیٹھنے کے بعد اترنے کو جی نہیں کرتا ہے وہ کچھ کر دینا چاہتے کیوں زمانے سے کے رکھا ہے غصہ. اب وقت اب تو نہیں چھوڑوں گا اب تو نہیں چپ رہوں گا لیکن اسی میں بہت بڑا نقصان وہ کر دیتا ہے جذبات پر چل کے اپنی دنیا اور آخر خراب نہیں کرنا چاہیے تعلقات زمانہ لگتا ہے بننے کے لیے اور بہت جلدی خراب ہو جاتے ہیں ایک جملے سے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں سالوں سال کے نہیں بولنا چاہیے سر بعد میں پھر سوری کے میسجز معاف کرنا غلطی ہو گئی غصے میں تھا صفائی کوئی فائدہ نہیں اس کو مالو تو بولا تو صحیح دل میں تھا مطلب تیرے تو اس سے میں بولا لیکن سچ بولا تو ہاں صحیح بولا تو, تو آپ اس کو مناتے بیٹھو کہ کیوں کیا ضرورت ہے اتنا کرنے کی اسی وقت میں ذرا سے چپ ہو جاتا اسی وقت میں اللہ کی پناہ طلب کر لیتا تو اتنا سب کرنے کی ضرورت نہیں پیش آتی گفٹ بھیج رہا ہے اس کو میسجز بھیج رہا ہے فلاورز بھیج رہا ہے اس کو اب کتنا ہوتا ہے پھر کیا فائدہ نہیں آدمی اسی وقت میں بعض اوقات یعنی آپ دہلیز پہ روک دیں ایک برا جانور ہے آپ کے گھر میں آ آپ دہلیز پہ اس کو روک دو اس کو آپ اندر تو آنے بھی اور پھر گھر میں دوڑا رہا ہے وہ آپ کو آپ بھگانے کی کوشش کر رہے اس کو آپ آنے ہی مت دو اس کو دروازے پہ روک دو جیسے غصہ ہے آدمی شیطران جی اور سامنے سے کچھ بول رہا ہے کوئی چپ ہو جاؤ زندگی میں بہت سارے مسائل ہوتے ہیں آدمی جذبات میں آکے کے کچھ بھی نہیں بولے قابو میں رکھے اپنے آپ کو ہاں یہ بات اپنی جگہ ہے کہ غصہ جس سے میں نے شروع میں بھی کہا کہ فین برا نہیں بشر کہ وہ اپنی جگہ پر ہو اپنے طریقے سے ہو ایک انسان اگر شریعت کی خلاف ورزی دیکھتا ہے تو اسے غصہ آنا چاہیے اس لیے کہ یہ دینی غیرت کا تقاضا ہے انسان اتنا بے غیرت نہ ہو جائے کہ اللہ کے شریعت کی دھجیاں اڑائی جائیں اور اسے برا نہ لگے یہ اللہ کے لیے غصہ ہونا ہے تو یہ ایک اچھی چیز ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کی کئی روایت ہے میں ایک روایت پیش کر رہا ہوں جو شاید سے پہلے ہم نہیں سنے ہوں. بہت سارے لوگوں نے سنی بھی ہوگی ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ابو مسعود الانصاری یہ بدری ہے بدر والی نہیں ہے بدر کے قریب رہتے تھے وہ اس لیے ان کو بدری کہتے ہیں ابو مسعود الانصاری کہتے ہیں قال رجل يا رسول الله لا اكاد ادرك الصلاه مما يطول بنا فلان ایک आदमी نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شکایت کی کیا شکایت کی لادر لا شخص جو ہے آپ کا امام جو ہم کو نماز پڑھاتا ہے ایسی لمبی نماز پڑھاتا ہے کہ ہم وہ نماز میں شریک ہونا ہی ہم کو مشکل لگتا ہے فما رأيت صلی اللہ علیہ وسلم اشد غضبا من یوم من یوم کہتا ہے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دن جتنا غصے میں دیکھا اتنا غصے میں واض و نصیحت کرتے وقت کبھی نہیں دیکھا آپ نے کہا لوگو تم دوسروں کو نفرت دلاتے ہو تم لوگوں کو نفرت دلاتے ہوف لہذا تم میں سے جو کوئی انسان دوسروں کی امامت کرے اسے چاہیے کہ وہ نماز میں تخفیف کرے ہلکی نماز پڑھائے نماز نہیں ہلکی نماز پڑھائے مریب ویف و دلحاجہ اس لیے کہ لوگوں میں مختدیوں میں بیمار بھی ہوتے ہیں اور کمزور لوگ بھی ہوتے ہیں اور حاجت مند لوگ بھی ہوتے ہیں مختدیوں میں کوئی آدمی بیمار ہے بےچارا آخر سب میں کھڑا ہو گیا کوئی اس میں بوڑھا آدمی ہے بیمار تو نہیں لیکن بوڑھا ہے اس کی بھی ایک اپنی کیپیسٹی ہے اور اس میں ضلحا بھی ہیں ایسے لوگ بھی ہیں جو مسافر ہیں ان کو اگلے آگے کے سفر میں روانہ ہونا ہے اب تم بقرہ شروع کر دی یہ مسئلہ جو تھا یہ واقعہ کیوں پیدا ہوا مہادب جبل رضی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھتے اور پھر اپنے قبیلے میں جا کے لوگوں کو نماز پڑھاتے خود نفل پڑھتے پیچھے جو مقتدی ہوتے تھے وہ فرض پڑھتے تھے تو ان کے امام بھی تھے تو اب نماز عشا کی پڑھا رہے ہیں, رات کی نماز اور اس میں اتنی لمبی نماز صورت البقرا انہوں نے شروع کر دی تو ایک آدمی آیا اور نماز میں شریک ہونے والا تھا چلا گیا دیکھ کے بقرہ اور ایک روایت میں کہ شریک ہوا لیکن دیکھا کہ اتنی جب لمبی پڑھا رہے ہیں طاقت میری نہیں اتنی تو الگ ہو گیا اپنی نماز مکمل کی اور سیدھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ کے پاس شکایت کی دیتا. یا بعد میں گیا ایک میں کہ انہوں نے کہا جب کسی نے بتایا کہ وہ آدمی چلا گیا نماز میں سے تو رضی اللہ نے کہا کہ منافق ہے اب اس کو معلوم پڑھا رہے ہیں اس کو منافق کہہ رہے ہیں اس کو بہت غصہ آیا وہ سیدھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور کہا کہ ایسا ایسا معاملہ ہے ایک روایت میں کہ فجر کا واقعہ ہے تو الک حال مطلب معلوم یہ ہوا کہ امام صاحب لمبی نماز لمبی کا مطلب عام لمبی سے اور لمبی پڑھاتے تھے بقرا سب سے بڑی صورت ہے تو اب لوگوں کے لیے اس سے مشقت ہونے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہوئے کیوں؟ اس لیے کہ ایک ایسا کام ہے جس سے لوگ دین ہی سے متنفر ہوں گے نماز سے متنفر ہوں گے جو کہ دین کی بنیاد ہے شہادتین کے بات سب سے اہم عمل ہے اور فجر کی نماز عشاء کی نماز یہ دونوں نمازیں اہم نمازیں ہیں کیونکہ یہ منافقین پہ بہت بھاری ہیں اب ایسے میں اگر انہی نمازوں میں لوگوں کے لیے مشقت پیدا کر دی جائے کہ لوگ تھکے ہوئے ہوتے ہیں دن بھر کے اور اس کے بعد اتنی لمبی صورت پڑ رہے ہیں تو آپ غصہ ہوئے تو یہاں غصہ آپ اس لیے ہوئے کہ ایک ایسی چیز ہے جو لوگوں کے دین کو بگاڑے گی لوگوں کو دین سے دور کرے گی تو آپ نے ڈانٹا تو ایسے وقت میں اگر یعنی انسان غصے میں آئے تو حرج نہیں بشرطے کہ وہ غصہ ایسے آدمی پر ہو جو کہیں بھاگ کے جائے گا نہیں اس کو بھی یاد رکھنا چاہیے معدب نے جبل کون ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان کا ہاتھ پکڑا کہا میں تم سے محبت کرتا ہوں حضرت معاذ نے کہا میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں اللہ کے رسول میں بھی آپ سے بہت محبت کرتا ہوں یہ کلمات کبھی مت چھوڑنا نماز کے بعد میں اللہ آئین اعلیٰ دکھری کا شکری کا وہ حسنِ تو نماز کے بعد اور ایک روایت میں ہے کہ یعنی نماز کے اخیر میں نسی کی روایت میں ہے دوبری کل صلاح سے پہلے تو یہ کبھی مت چھوڑنا تو آپ دیکھیں یہ وہ صحابی ہے جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ اس محبت کرتے ہیں اور وہ بھی آپ سے محبت کرتے ہیں اور ایک دم قریبی تو ایسا آدمی اگر کوئی ہے کہ ڈانٹے تو بھی نہیں جائے گا کہیں تو ایسے آدمی کو ڈانٹا جا سکتا ہے ہاں یہ کہ پہلی مرتبہ کوئی آیا آپ کے پاس اور آپ ڈانٹ دیے اس کو بھاگ گیا تو آیا ہی نہیں کبھی یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ایسے انسانوں کے ساتھ اتنی سختی کی جا سکتی ہے جا سکتا ہے کہ جو کہیں جانے والے نہیں ہے یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جن کا تعلق ہے اور سمجھ جائیں گے ٹھیک ہے آج کے بعد ہم نہیں کریں گے یا آج غصہ آیا ہے ہمیشہ سے نہیں ہوتے ہیں ان کو معلوم ہے آپ کا مزاج یہ بھی دیکھنا چاہیے نہیں کہ آدمی ہر ایک پہ غصہ نکالنے لگے تو اس حدیث کو امام البخاری نے کتاب العلم میں آ, روایت کیا ہے حدیث نمبر نبے اور امام مسلم نے کتاب الصلاح میں چار سو چھسٹھ پر روایت کیا ہے تو کل ملا کے بات یہ کہ غصہ افی نفسی بری چیز نہیں ہے لیکن غصے میں آ انسان اکثر کرتا ہے لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بار بار ان صاحب نے وصیت کی آپ سے کا مطالبہ کیا تو آپ نے بار بار یہی وصیت کی کہ غصہ مت کرو یعنی ایسی چیزوں سے بچو جن, کو جن سے تم کو غصہ آئے اور غصہ آئے تو ایسی چیزوں سے بچو جن سے تمہارا دین و دنیا کا نقصان ہو شریعت کا کی خلاف ورزی ہو تو اس سے بچو غصہ اتارنے سے بچو تو یہ جو چیز ہے اس حدیث میں ہم کو ملتی ہے اور غصہ اس اعتبار سے برا ہے پینف سے ہی برا نہیں لیکن اس اعتبار سے برا ہے جس مال برا نہیں ہے لیکن مال آجا اور انسان عیاشی کرنے لگے اس اعتبار سے برا ہے شر کے لیے ذریعہ بن جاتا ہے چلیے آگے بڑھتے ہیں حدیث نمبر تیرہ اس حدیث میں مال سے ہی متعلق بات ہے حدیث کے الفاظ ہیں وانخا الدی اللہ عنہ قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رجال يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامه اخرجه البخاري ابن حجر کہتے ہیں رحم الله کہ خولا الانصاریہ رضی اللہ تعالی عنها سے روایت ہے فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بازی لوگ ایسے ہیں اشخاص ایسے ہیں یخ و نفی مال اللہ بغیر حق جو اللہ کے مال میں ناحق تصرف کرتے ہیں اللہ کے مال میں ناحق اپنی طرف سے کچھ دخل اندازی کرتے ہیں فلاح منا اور یوم ان کے لیے قیامت کے دن جہنم کی آگ کی وعید ہے اس کو امام البخاری نے روایت کیا ہے کیا مطلب ہے اس کا بعض یہ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے مال میں یعنی یہ تخوی یعنی القو کے معنی علماء نے کہا جیسے پانی میں ڈبکی لگانا تو اس کو خوض کہتے ہیں کہ آدمی پانی میں چلا جائے یعنی اس میں جانا اس میں داخل ہونا اس میں تصرف کرنا تصرف کرنا اپنی طرف سے اس میں دخل اندازی کرنا کچھ کرنا اس میں تو مال کے سلسلے میں وہ کچھ ایسا کرتے ہیں جو ان کو جہنم میں لے جائے گا کیا ہے یہ کام یاتی ہے یہ؟ شیخ محمد ابن صالح بن, بن عثیمین رحمۃ اللہ کہتے ہیں والتخوض في المال مال میں تصرف کرنا خوز کرنا دو طرح سے ہوتا ہے سابق و لاحق مال آنے سے پہلے اور مال آنے کے بعد یعنی مال کے اندر غلطی دو طرح سے انسان کر سکتا ہے جس سے جہنم میں چلا جائے ایک مال کے آنے سے پہلے غلطی دوسرے مال کے آنے کے بعد غلطی کہتے المہج مالمال کہ کہتے کہ مال کے آنے سے پہلے انسان کا جہنمی عمل کرنا اور مال میں غلط طریقے سے ناخوض کرنا یہ ہے کہ ایک انسان مال کو کسی بھی طریقے سے ممکن ہو کمائیں حلال حرام کوئی پرواہ نہ کرے اس کا اصل مقصود یہ ہو کہ بس کسی طرح سے مال جمع کر لے یہ نہ دیکھے کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے میں جس طریقے سے کما رہا ہوں حلال ہے کہ حرام ہے یہ نہ دیکھے تو مال آیا نہیں ابھی تک آنے کے لیے وسیلہ سبب راستہ وہ اختیار کرے جس میں حلال و حرام کی تمیز نہ ہو تو یہ کیا ہوا اللہ کے مال میں ایسا تصاو ایک کہتے ہیں نقول آگے بڑھ کے کہتے ہیں نقول ان نو تخل صابق کہتے ہیں کہ مال آنے سے پہلے خوز ہے مال میں مال کے آنے سے پہلے مال کی کمائی میں کہتے وہ تخلاقی تصرفی کہتے ہیں کہ دوسرا تخوض کیا ہے مال آنے کے بعد ناحک مال کا تصرف کرنا مال میں انوالو ہونا نا طریقے سے کیسے کہ ایک انسان کمائے و مال اس کو صحیح ڈھنگ سے خرچ نہ کرے تخا و رفی یمین وغیرہ من الشیا الطیلا تنفلیا کہتے ہیں کہ مال آنے کے بعد میں دائیں بائیں اول فال طریقے سے وہ یعنی کھیل کود میں تماشوں میں اور لذتوں میں ہی خرچ کرتا چلا جائے اور ان چیزوں میں خرچ کرے جن کا کوئی فائدہ نہ ہو بلکہ مال کو ضائع کر رہا ہو نہ حق استعمال کرے اس کا نہ خرچ کرے غلط راہوں میں خرچ کرے تو مال میں انوالو ہونا غلط طریقے سے کیا ہے کہ مال کمانے میں غلط طریقے سے انوالو ہونا اور مال خرچ کرنے میں غلط طریقے سے انوالو ہونا یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو جہنمی بناتی ہیں شہیمی نے بات فتح الدین والاکرام میں کہی ہے سفا نمبر تین سو تہتر اسی طرح سے کہتے ہیں یہاں لفظ ایک یعنی حدیث میں آیا کہ اللہ کے مال میں خوض کرنا تو اللہ کے مال میں اسے مراد کون سا مال ہوا کہتے ہیں قول ہو فی مال اللہ الموال الشرعیہ کہتے ہیں کہ اس مال اللہ کا مال جو کہا جا رہا ہے اس سے مراد کیا ہے شرعی اموال جو ہوتے ہیں جیسے وقف کا مال ہے یا زکوۃ وغیرہ کا مال جمع ہوا ہے جو غربا اور فقراء کے لیے جمع ہوا ہے یا کسی طرح سے یعنی کسی بھی اعتبار سے وہ امت کے لیے دین کے کاموں کے لیے یا کسی اعتبار سے مال غنیمت ہو یا جس طرح کے مال ہوں جو کسی کا ذاتی مال نہیں ہوتا ہے اب اس کی تقسیم ہونی ہے اس کو صحیح جگہ پر پہنچانا ہے کسی کو امین بنا دیا جائے کسی مال پر ٹرسٹ پر اب اس کے پاس مال ہے لیکن وہ اس کا نہیں ہے اس کی اس کی امانت میں مال ہے کہتے ہیں کہ اس طرح کا مال ہو جو امت کا مال ہے مثلاً المال شرعیہ کہتا ہے کہ یہ بھی احتمال ہے یہ بھی پاسبل ہے کہ اس سے مراد سارے مال یعنی وہ مال نہیں جو مطلب صرف کمیونٹی کا مال ہو لوگوں کا مال ہو یا لوگوں کے لیے مال ہو صرف وہ مال نہیں بلکہ وہ مال بھی جو انسان کا اپنا مال بلکہ سارا مال اللہ ہی کا تو ہوتا ہے کوئی چیز ایسی نہیں کہ یہ اللہ کا مال ہے یہ انسان کا مال ایسا تو نہیں ہے سارا ہی مال ساری چیزیں ساری کائنات اللہ کی ہے زمین و آسمان سب اللہ کے ہیں تو جو بھی مال ہے قرآن میں جسے اللہ نے فرمایا کہ وہ ممال مما دلّہ لدی آتا کم اللہ کا جو مال ہے اللہ تعالی نے تم کو دیا ہے تم اس میں سے انہیں بھی دو. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو تم کو مال دیا ہے اس کے بارے میں کیا کہا وہ اللہ کا مال ہے وہ اللہ کا مال ہے کہتے ہیں ہا لئی سل مراد بھی الموال شرعیہ <شَرْعِيهَا> کہتے اس سے مراد شرعی اموال نہیں ہے وقت کا مال نہیں ہے کہ تم اس میں سے دو وہ تمہارے مال کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو تمہارے پاس جو مال ہے وہ بھی اللہ کا ہے اور جو امانتیں ٹرسٹ وغیرہ میں ہوتی ہیں جو لوگوں کے یعنی اجتماعی اموال ہوتے ہیں وہ بھی اللہ کا مال ہے سارا مال اللہ کا ہے دونوں میں تم ناحک تصرف نہیں کر سکتے نہ قوم کے مال میں نہ تمہارے اپنے مال میں کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے تم کو دیوی امانت ہے وَعَلَى فَيَكُونُ فِي مَالِ اللَّهِ يَشْمَلُ الْأَمْوَالِ <وَالْمُقْتَصَبًا> کہتے ہیں اس اعتبار سے دیکھا جائے تو اللہ کا مال جو حدیث میں کہا گیا کہ اللہ کے مال میں نا حق تصرف کرے تو کہتے ہیں کہ اللہ کے مال سے مراد وہ سارے اموال اس میں آ جاتے ہیں چاہے وہ شرعی اموال ہوں قوم کے مال مثال کے طور پر یا اسی طرح سے تمہارے اپنے کمائے ہوئے مال تمہارا اپنا کمایا ہوا مال بھی تمہارا ہر اعتبار سے نہیں وہ اللہ کا مال ہے جو اللہ نے تم کو دیا ہے تو اللہ کا مال کہنے سے مراد یہاں پر یہ بات ہے اسی مسئلے کو مزید واضح کرتے ہوئے شیخ ابن فیمین کہتے ہیں کہ فہد اقلیہ اموال لنا کیا یہ جو ہمارے ہاتھ میں مال ہے سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ جب اس کو اللہ کا مال کہا گیا تو کیا ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا مال ہے یا نہیں کہ بھائی میرا مال ہے میری پراپرٹی ہے ہم بول سکتے کہ نہیں بول سکتے اس کو یا مانے کہ نہ مانے ہمارا ہے کہتے پل جواب ابا کہتے بے شک اس میں کوئی حرج نہیں کہ آدمی کہ میرا مال اللہ تعالی نے خود اس مال کی نسبت ہماری طرف کی ہے اللہ نے فرمایا والا تو جائے اللہ قیامن تم نادان نا سمجھ بچوں کو جو ابھی بالغ نہیں ہوئے ان کے ہاتھ میں مال مد دو ان کو مال کے یعنی مال ان کی تحویل میں مت دے دو ال کون سا مال کہا اموال تمہارے مال اموال اللہ جائے اللہ قیام جسے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے قیام بنایا ہے تیام بنایا نےٹی کا ذریعہ بنایا ہے دنیا میں قوت بنائی جس کے ذریعے سے معیشت کا نظام چلتا ہے تمہارے لیے ایک پاور ہے وہ تمہارے لیے ایک ایسی چیز ہے جو تمہارے لیے مضبوطی کا ذریعہ ہے تو تمہارے مال تم ان کے ہاتھ میں مت دو کیونکہ وہ اڑا دیں گے مال خراب کر دیں گے غلط چیزوں میں خرچ کر دیں گے بچے کو دے دیا آپ نے اتنے ہزار روپے اب جا کے پوری دکان میں سے وہ گڑیا خرید کے لا پورے مال کی یہ فلاں بچہ ہے اس نے ساری موٹر کاریں خرید کے لے کے اس کو نہیں معلوم کیسے خرچ کرنا ہے ان کے ہاتھ میں مال مت دے دو چاہے ان کا مال تمہارا مال ان کے ہاتھ میں بھی مت دو کیوں کیونکہ وہ غلط طریقے سے استعمال کریں لیکن یہاں کیا ہے اموالکم اللہ نے کہا تمہارے مال تو معلوم ہے کہ تمہارا بھی مال ہوتا ہے یعنی کہ صرف اللہ کا ہم کہیں اور اپنا نہیں بول سکتے بول سکتے ہیں وہ ہمارا ہے ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل دوسری جگہ اللہ نے کہا تم اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے نہ کھا جاؤ تو کہا اموالم تمہارے مال تو اللہ نے مال کی نسبت تمہاری طرف بھی کی ہے یعنی کہ وہ اللہ کا مال ہے تمہارا نہیں ایسا نہیں کہا بلکہ اس کی نسبت تمہاری طرف بھی کی ہے وہ تمہارا مال ہے تم بول سکتے ہو لا کن ابا اضافت فتو تصرفن لا ابا فتن و ایجاد بہت اہم بات یہاں کی شیخیم میں کہتے ہیں لیکن تمہاری طرف جو مال کی نسبت ہے تمہارا مال تم نے اس کو پیدا نہیں کیا ہے یہ, یہ نسبت اس اعتبار سے نہیں کہ تم اس کی خالق ہو اس مال کے جیسے بکریاں ریوڑ کسی کا ہے اس کا مال ہے وہ کیا ان بکریوں کو اس نے پیدا کیا ہے نہیں ان کا خالق اللہ ہے سونا چاندی کس نے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے تو یہ چیزیں ان کا خالق اللہ ہے تو اس اعتبار سے وہ تمہارا نہیں ہے وہ اللہ کا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہارے تصرف میں اس کو دیا ہے کہ تم اس کو جیسے چاہے استعمال کہنے مستعمار کو کپڑے میں تمہاری مرضی تو اللہ نے اس کو تمہاری تحویل میں دیا ہے اس اعتبار سے تمہارا ہے لیکن وہ ٹوٹلی تمہارا نہیں ہے. پوری طرح سے وہ تمہارا نہیں ہے بس تمہارے پاس دیا کہ لو اس کو خرچ کرو یعنی الذي اوجدها وخلقها هو الله عز وجل ثم ان ان تصرفنا فيه مقيد بما ادن الله فيه فليس لنا ان نعمل كما کہتے یہ ہے تو اللہ ہی کا لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہاری تحویل میں اس کو دیا ہے کہ تم اللہ کی اجازت سے ویسے اس کو خرچ کرو جیسے اللہ تعالیٰ نے تم کو سکھایا ہے بتایا ہے نہ کہ جیسے تم جیسا چاہو یعنی ہم جیسا چاہیں ویسا خرچ نہ کریں بلکہ اللہ کی شریعت کے مطابق خرچ کریں تو یہ مال کے بارے میں ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے حدیث میں آیا کہ جو آدمی اللہ کے مال میں نا تصرف کرے جہنم میں جائے گا تو اس مال کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ اللہ کا مال ہے لہذا ہم کو سوچ یہ دی جا رہی ہے اور ہمارا ایٹیٹیوڈ یہ ہونا چاہیے کہ یہ مال اصل میں اللہ کا ہے اللہ نے کچھ وقت کے لیے ہمارے ہاتھ میں دیا ہے ہمارے امتحان کے لیے لہذا ہم کو اس کو لینا بھی حلال طریقے سے چاہیے اور اس کو خرچ بھی حلال طریقے سے کرنا چاہیے اس کو لینے میں بھی شریعت کا لحاظ کرنا چاہیے اور خرچ کرنے میں اللہ کی مرضیات کا لحاظ کرنا چاہیے اگر اس طرح سے انسان کا ذہن ہو تو یہ مال اس کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا ورنہ یہ ہلاکت کا ذریعہ بنے گا تو اللہ کا مال یہاں اس اعتبار سے ہمارے لیے یاد دہانی ہے یہ تیری تخلیق نہیں ہے جیسا چاہے خرچ کریں گناہوں میں عیاشی میں نہیں یہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے یہ اللہ کا ہے تھوڑے وقت کے لیے اللہ نے تجھ کو دیا ہے تیرے امتحان کے لیے صحیح استعمال کر اس کو صحیح طریقے سے لے اور صحیح طریقے سے خرچ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِنَّ اللہ عز وجل قال اِنَّا أَنزَلْنَا الْمَالَ لِأِقَامِ صَلَا تِوَعِيطَعِ الزَّكَاءِ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ عز وجل کا فرمان ہے کہ ہم نے مال کو اس لئے نازل کیا ہے کہ نماز قائم کی جائے اور زکاة عدا کی جائے نماز قائم کی جائے اور زکاة عدا کی جائے بھئی مال ہوگا تو آدمی لباس پہنے گا خود تک مہندی مسجد مال نے تو لباس کہاں سے لائے گا مال ہے تو سواریوں سے آدمی پہنچ رہا ہے مسجدوں تک مال ہے تو انسان مسجدیں تعمیر کر رہا ہے یہ سارے جو وسائل اللہ نے پیدا کی ہیں مال انسان کو دیا ہے تو اس کا مقصود کیا ہے کہ بندہ اللہ کے حقوق ادا کرے بندوں کے حقوق ادا کرے اللہ کی عبادات کا اہتمام کرے اور بندوں کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام کرے تو یہ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ نے مال کیوں ناز کیا تاکہ نماز قائم کی جائے اور زکوۃ ادا کی جائے امام احمد اور تبرانی نے اس کو روایت کیا ہے سیل جامع شعیل حدیث نمبر 1781 اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإنَّ الْمَالَ مال بڑا میٹھا میٹھا ہے بڑا لذیذ ہے بعض خدن کا بھی لفظ آیا ہے کہ مال یعنی بڑا ہی رنگین ہے یا ہرا ہے آدمی مال دیکھ کے ہی خوش ہوتا ہے لے کے تو ہوتا ہی ہوتا ہے لیکن دیکھ کے بھی اس کو خوشی ہوتی ہے وہ انحدن حقتی ہی فن عمل میں آپ نے کہا لہذا جو شخص مال کو حق طریقے سے حاصل کرے اور حق کاموں میں خرچ کرے اس کو حق کاموں میں رکھے ڈالے تو فن عمل تو یہ مال کتنا ہی مددگار ہے اس کے لیے اگر آدمی حق طریقے سے کمائے حق طریقے میں خرچ کرے تو یہ مال اس کے لیے دنیا اور آخرت کے لیے کتنی مددگار چیز ہے جو اس کو جنتی بنا سکتی ہے جس کے, سے, جس کے ذریعے سے دنیا میں کتنے سارے خیر کے کام ہو سکتے ہیں تو مال کے ذریعے سے انسان بہت ساری خیر حاصل کر سکتا ہے شرط یہ ہے کہ انسان اس کو حق طریقے سے حاصل کرے اور حق میں خرچ کرے امام البخاری نے کتاب الرقاق میں اس کو روایت کیا ہے اور اسی طرح سے امام مسلم نے بھی بخاری حدیث نمبر 6427 اللہ تعالی قران کریم میں فرماتا ہے یا ای الذین آمنو لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارۃ عن تراض منکم سورۃ النساء نمبر 29 یہ حاصل کرنے کے اعتبار سے ہے اللہ نے وہ راستہ بتا دیا کہ आदमी کیسے گڑبڑ کرے گا کیسے جہنمی بنے گا وہ کون سا طریقہ ہے اللہ نے کہا ایمان والو لات باطل طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کا مال نہ کھا جاؤ باطل طریقے سے کا مطلب وہ طریقہ جو شریعت کے خلاف ہے اسلامی احکام کے خلاف ہے اللہ تعالی نے جس کو حرام کیا اس کو بھی حلال کر لیں جیسے سود ہے مثال کے طور پر خیانت ہے یا جبرن کسی کا مال لے لینا چھین لینا جائیداد ہڑپ جانا یہ ساری چیزیں ہیں لا تلو اموالب نمبل آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ اللہ تجارت ہاں مگر یہ کہ وہ آپس کی باہمی رضا مندی سے تجارت کے راستے سے ہو بزنس کرو چھینو مت ڈاکو مت بنو لوگوں کا مال لے کر بلکہ بزنس کر کے اور آپس کی رضامندی سے تم ایک دوسرے کو مال دو لو اب اس میں دیکھیں ایک تو تجارت ہے آپس کی رضامندی ہے لیکن آپس کی رضامندی بھی شریعت کے تابع ہونی چاہیے اس پہلی پہلے بتا دیا باطل طریقے سے نہیں لیکن اگر آپس میں رضامندی ہے اور سود والی ہے تب بھی جائے کوئی آدمی وہ بھی راضی میں بھی راضی چلتا نا نہیں راضی ہے اچھی بات ہے وہ بھی راضی ہے اچھی بات اللہ راضی ہے کیا یہ بھی تو دیکھ تیری اور اس کی رضامندی سے اوپر ایک اور رضامندی ہے اللہ بھی تو راضی ہونا چاہیے تو بعض اوقات آدمی بس اتنا دیکھتا ہے اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے وہ اس کو دے رہا ہے میں لے رہا ہوں تو کسی پر ظلم تو نہیں ہے ہاں لیکن اللہ کی شریعت توڑ کے تو اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے اور اس کو بھی اپنے اوپر کروا رہا ہے کیونکہ ہر گنا اپنی ذات پر ظلم ہوتا ہے اور ابا نا والنا فنا ہر اللہ کی نا فرمانی اپنے خلاف ظلم ہوتی ہے تو مت کر یہ ظلم ہے تو کہا کہ اللہ تجارت کو آپس کی تجارت جو باہمی رضامندی سے ہو اس کے ذریعے سے تم مال کما سکتے ہو کہ وہ اللہ کا حلال کیا بزنس ہو اور حلال طریقے سے لین دین ہو سور نسایت نمبر انتیس اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ اللہ تعالی نے تین چیزیں تمہارے بارے میں ناپسند کی ہیں تمہارے سلسلے میں تین چیزوں کو اللہ تعالی نے ناپسند کیا ہے وہ کیا ہیں قیل وقال و کثرت اس میں دونوں جمع کر دیا کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تین چیزوں اللہ کو تین چیزیں پسند نہیں کہ تم ان چیزوں کا ارتکاب کرو کیا ہے وہ نمبر ایک قیل وقال یہاں وہاں کی یعنی بے بنیاد باتوں کو سننا کہنا قیل وقال تو اس طرح کی باتیں جن کا کوئی قائل نہ ہو اور یوں ہی باتیں نقل کر دی جائیں کوئی استناد اس کا نہ ہو کوئی بنیاد اس کی نہ ہو بس بعض لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں اس طرح کی باتیں کرنا جب کہ کوئی پکی بات نہیں ہے خاص طور سے جب وہ کسی کی عزت خراب کرنے کے لیے ہو بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ یعنی فلا لوگ تو شراب بھی پیتے ہیں حکام شراب پیتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. آپ کے پاس کوئی دلیل ہے نہیں قیل وقال لوگوں کی عزتیں خراب کرنے والی بات ہیں. یا دین کے بارے میں باتیں بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہاں ایسا بھی مطلب ہے حدیث کا کون ہے وہ بعض اگر واقعی کسی معتبر ذریعے سے معلوم ہو رہا ہے کہ بعض وہ ہیں جو چھان پھٹک کے لیتا ہے تب تو لیا جا سکتا اس کو لیکن کوئی ایسا آدمی جو اعتماد کے لائق نہیں وہ کہے بعض لوگوں نے یوں بھی کہا ہے تو آپ کو مانا اس کے نہیں لے سکتے قرآن و سنت کی تشکیل میں قابل اعتماد ذریعے سے ہی آپ لے سکتے ہیں تو قیل وقال وہ مال مال کو ضائع کر دیتا. مال کو ضائع کرنا یہ ہے کہ انسان حرام میں اس کو استعمال کرے یا ایسی چیزوں میں استعمال کرے جن کی منقائد نہ ہو ایسی چیز میں ڈال دیا کہ جس کا کوئی فائدہ نہیں کسی کو بس بنا دیا اس کو تو اس طرح کی چیزیں بنانا جو کچھ فائدے کی نہ ہو یا ایسی چیزوں میں خرچ کرنا جو کچھ فائدے کی نہیں ہے ذائق المال اور گناہ تو فی نفسی رات المال ہے مال کا ضائع کرنا ہی ہے کیونکہ اس کا حرام چیز میں جانا ہی خود اس کو مال کو ضائع کرنا ہے وہ کثر اور لوگوں سے خوب مانگنا کثرت اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ انسان مال بڑھانے کے لیے بار بار مانگے لوگ سے یعنی کہ آدمی حاجت مند ہے اگر ایک آدمی فقیر ہے مسکین ہے پریشان حال ہے مسافر ہے یا اس طرح کی قرض دار ہے کچھ اس طرح کی حالت اس کی ہے اور وہ اپنی طاقت سے زیادہ بجش پر پڑا ہوا ہے وہ آدمی جو لوگ مالدار ہیں ان سے اپنی حاجت کے بقدر مانگ سکتا ہے لیکن ایک انسان اس لیے مانگتا ہے کہ اس کا مال پڑھے یہاں سے بھی مانگا وہاں سے بھی مانگا وہاں سے تاکہ یہ خود ایک مالدار بن جائے تو یہ چیز جائز نہیں ہے اس نے کہا کہ اللہ اس کو پسند نہیں کرتا ہے وہ کثرت السؤال بار بار لوگوں سے کثرت سے مانگنا تو مانگنا غلط طریقے سے مال لینا ہے اور اداعت المال غلط طریقے سے مال خرچ کرنا ہے یہ دونوں چیزیں جو انسان کے لیے خطرہ ہیں اسے اللہ کا مجرم بناتی ہیں اس حدیث کو امام البخاری نے کتاب الصقاح میں حدیث نمبر ایک ہزار چار سو پر اور امام مسلم نے کتاب الاقضیہ میں حدیث نمبر پانچ سو پر ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے نیک بندوں کی صفات میں سے کہف و لم یقور بین کا قوام اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو ان کا حال یہ ہے کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو اسراف نہیں کرتے ہیں اور بخل بھی نہیں کرتے ہیں بلکہ ان کا معاملہ ان دونوں کے درمیان اعتدال والا ہوتا ہے سورح الفرقان آیت نمبر سڑسٹھ کتنی پیاری آیت ہے اب دیکھیے اللہ نے کیا فرمایا اور اس میں بلاغت کتنی ہے کہ و لدین ادا لم یو شریف و لم یتور کا قوام کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو لم یو اسراف نہیں کرتے ہیں یعنی حرام کام میں خرچ نہیں کرتے ہیں یا ایک کا حق مار کے دوسرے کو زیادہ دے دیں ایسا بھی نہیں کرتے ہیں لم یو حدیں پار نہیں کرتے شریعت کی ولم یا قطرو اور اس میں کنجوسی بھی نہیں کرتے ہیں یعنی جس کو جتنا دینا چاہیے تھا اس سے کم دے دیا جس کا جتنا حق تھا اس سے کم دیا جہاں جتنا دینا چاہیے تھا اس سے کم دیا ولم یا قطر وکا نبی کا قواما بلکہ ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اسرا اور اختار اسرا فضول خرچی اور کنجوسی ان دونوں کے بیچ میں بیلنس چلتے ہیں توازن باقی رکھتے ہیں عد و انصاف کے ساتھ مال کے سلسلے میں تصرف کرتے ہیں تو اللہ کے نیک بندے ایسے ہوتے ہیں ابن بطال رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث کے ذمن میں جس میں کہا گیا ہے کہ اللہ <خف> کے مال میں اگر ناحک تصرف کرے انسان تو ایسا انسان قیامت کے دن جہنم میں جائے گا کہتے ہیں خود شی ان اللہ ولا من اہلی ہی. کہتے ہیں اپنی بخاری کی شرح میں کہتے ہیں ابن بطال الرحمہ اللہ کہ فی رد اون لل اس حدیث میں ڈانٹ ہے روک ہے ان لوگوں کے لیے جو مسلمانوں کے معاملات کے والی ہوتے ہیں حاکم, عمی اور اس طرح کی جو بڑی پوزیشن پر ہوتے ہیں جن کو مال کے معاملے میں امت کے فیصلہ کرنے کی ان کی ہوتی قدرت ہوتی اختیار ہوتا ہے ان لوگوں اس حدیث میں ڈانٹ ہے, ہے. ان کے لیے ایک گویا کہ بریک ہے ان کے لیے کیا خود میں مال اللہ بغیر حقی ہے. کہ وہ اللہ کے مال میں سے نہ اپنا لے قوم کا پیسہ جمع ہوا اور تو اپنے گھر بنانے کے لیے استعمال کر رہا ہے اس کو اپنی گاڑی موٹر کے لیے استعمال کر رہا ہے تو اپنے لیے استعمال کر رہا ہے تو کیسے تو قوم کا جو مال ہے اس پر جو لوگ ذمہ دار ہوتے ہیں وہ اپنے لیے اس کو استعمال نہیں کر سکتے ہیں تو جو اس طرح کے لوگ ہیں وہ یعنی میں تصرف نہ کریں خود مما اللہ شی انغیر ہفتے دوسرے ولا یمنا اور اس مال کو ان لوگوں سے روک کے نہ رکھیں جو ان کے اہل ہیں اس مال کے اہل ہیں ایک تو یہ کہ اپنے لیے استعمال نہ کرے نا ٹھیک ہے کوئی آدمی مثال کے طور پر یعنی کسی uh, وقت پر وہ مثال کے طور پر امین ہے ذمہ دار ہے ٹھیک ہے اس کی نگرانی کرتا ہے اس پراپرٹی کو سنبھالتا ہے اب وہ کھائے گا کیا دن بھر وہ چوکی داری کر رہا ہے اس کی اس کے بیوی بچے بھی ہیں ٹھیک ہے اس میں اس کی ضرورت کے بقدر وہ اپنے لیے لے سکتا ہے اس کے قواعد ہیں جو علما سے معلوم کر سکتے ہیں تو وہ یعنی اصول کے اعتبار سے جتنا بھی ضرورت ہے اس کے حساب سے اپنا لے سکتا ہے ناپ نہیں لے سکتا ہے باغ کے پورے پھل خود ہی کھا رہا ہے چچا کو بھیج رہا ہے خالو کو بھیج رہا ہے پورے خالی کر دیا ہے اس کے, حالانکہ وہ فقراء کے لیے تھا سارے پھل اس کے خالی کر دیے نہیں اور تھوڑا سا دے دیا بس اور فوٹو بھی نکال دیا اس کے ساتھ میں. سیلفی نکال لی ڈال دیا فیس بک کے اوپر دے ہم خرچ کر رہے ہیں نہیں اب وہ ناق لے رہا ہے یہ بھی غلط ہے دوسرا یہ وَلَا يَمْنَعُهُ مِنْ أَحْلِهِ کہ وہ اس کے اہل سے روکے نہیں بعض اوقات آدمی کسی فنڈ ہے غربہ فقرا کے لیے کیا کرتا ہے میرے رشتہ دار میرے دوست احباب ان لوگوں کو جو جہاں جہاں اس کا اپنا دائرہ ہے ان کو دیتا ہے لیکن واقعی جو مستحق لوگ ہوتے ہیں ان کو نہیں دیتا ہے وہ کیا کرتا ہے یہ سود کی شکل ہے کہ ایک انسان اللہ کے مال میں سے غربہ فقرا کی بجائے دوسروں کو دے ٹھیک ہے وہ بھی ضرورت مند ہو سکتے ہیں لیکن اپنے لوگوں کو دے رہا ہے اس اعتبار سے جو زیادہ مستحق نہیں ہے اس سے زیادہ مستحق دوسرے ہیں ان کو دے رہا ہے تاکہ اس کے تعلقات صحیح ہوئے ہیں. اس کے تعلقات صحیح ہوں اپنا اس سے کام ہے اس کو مدد کرو کل کو اپنے کام آئے گا فلا آدمی ہے وہ گھر بنانے والا ہے فلا آدمی ہے یہ والا ہے فلا یہ والا ہے اب ان کی مدد کر رہا ہے غربا فقرا کی تاکہ اس کو کوئی کام پڑے تو ان سے کام نکال سکے کیا ہے یہ؟, یہ کیا ہے یہ اپنی منفیات کے لیے دین کا استعمال کرنا ہے نہیں کر سکتا ایسا واقعی مستحق لائن لگا کے کھڑے ہوئے ان کو نہیں دے رہا ہے اور پیچھے کے دروازے سے اپنے لوگوں کو دے رہا ہے ایسے سے ہو سکتا ہے اس کے لیے عدل ضروری ہے انصاف ضروری ہے ٹھیک ہے اگر واقعی اس کے رشتہ دار بھی ضرورت مند ہے اصول کی بنیاد پر ان کو دے سکتا ہے محض اپنے فائدے کے لیے نہیں کسی سے بھی نہیں روکے بھائی یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں ولا يَمْنَعُهُ مِنْ اس کے جو اہل ہیں اس مدد کے اس مال کے جو لائق لوگ ہیں حقدار لوگ ہیں ان سے روکے بھی نہیں اس کو تو اپنے لیے بھی غلط ناخ استعمال نہ کریں اور ان کے لیے بھی یعنی روک کے نہ رکھیں یہ دونوں چیزیں کرنی چاہیے اس کو یعنی ان دونوں چیزوں سے بچنا چاہیے تو میں سمجھتا ہوں آج کی اتنا کافی ہے اور مال کے تعلق سے یہ حدیث بہت ہی سخت ہے کہ انسان نہ نا, ناحک مال حاصل کرے اور نہ نہ خرچ کرے اگر دونوں میں سے کچھ بھی کرتا ہے ایسے انسان کے لیے جہنم کی جہنم کی وعید ہے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور قرآن و سنت کے مطابق جینے کی توفیق عطا فرمائے اقول الحادا وسط اللہ علی علام